امی آدھئی اللہ <سؤال> فلا مضم لکھ و مضم لکھ و لا هادي لکھ ونشهد لا الہ الا اللہ وحده لا شریف لکھ ونشهد ان سیدنا وسندنا و مولانا و محمد رب و اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ بالله تعالى الله توبه نصوحا عسى يَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا قموا رفنا فاتبس من دوركم قيل ارجعوا وما أقول فلتم سرورا وظلم بينهم لسرور لوبان فآتنه فيه الرحمة because I think it'll be ع اللہ اللہ جس کی جو آیت ہے اس کا جو اس سے پچھلی جو آیت ہے اس کا جو بچاؤ. بچاؤ. بچانے کو. بچاؤ اپنے گھر آپ والوں کو اپنے خاندانوں کو آگ نہیں ہے جو تم دنیا میں دیکھتے ہو جو لکڑیوں سے جلد جو جلتی اس میں پتھر بھی آگ نکالیں گے اور جو انسان اس میں ڈالے جائیں گے وہ بھی آپ کا ہی جھرنم جائیں گے ان سے بھی آگ نکلے <س tarduna> کہا کہ اور جو دارودے ہوں کے جہنم کے وہ فرشتے جن کی ٹوٹی جہنم کے ہوگی आ, पारे। पारे। المنظر ان کو دیکھ کر حمت اور خوف اور ان کی آوازیں خوفناک اور درست قرآن نے اور جگہ اس کا منظر کیا ہے قرآن ہیں صحیح الفاظ کر وہ آواز ہے جو بعض سوالوں کے اندر کتوں کو فرشتے کچھ مت پاؤ انہیں فرشتوں کا بیان ہے کہ وہ سن ہوا ہمارا اور ایک بات یہ بھی تمہارے ذہن میں رہے نہیں ہوا کہ تمہاری چیزوں پکار سے نہیں ہے کہ مومن کا دل جاتا کا راستہ کیا ہے بچنے کی صورت کیا ہے اس کا استعمال ہوتے ہیں توبہ استعمال ہوتا ہے اور یعنی اللہ جانور کے ارکامات کی بجائے اللہ تعالی کے رستے کی بجائے اپنے نفس کی وجہ سے یہ شیطان شیطان کے رستے پر جلا گیا وہاں اس کو تنبو ہوا اس کو خیال آیا اللہ کی رحمت اس کی جانب کو تو توجہ ہوئی اور وہاں پس پلٹ آیا اللہ کی طرف اس پلٹنے کو توبہ گئے جو ہمیں سو شام کرنی چاہتے ہیں مدنیا اقلان نے کہا توبہ نسوحہ لفظ نسوحہ توبہ نسوحہ اس نسوحہ کی تفسیر میں مختلف حضرات کی کہتے ہیں جس میں انسان گلاب کو اپنے جسم سے وہ توبہ نہیں ہے کہ زبان سے توبہ well, right? تو یہ تین چیزیں پوری ہوگی پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اس کو شرمندگی ہو اور ندام اور شرمندگی کے لیے ضروری کیا ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھے کر انسان کی بڑی بدبختی ہے اور اس کے دل کی سختی کی اور کی سختی اور علامت ہے کہ وہ گناہ کو گناہ سمجھنے کی بجائے اس کو جسٹیفائی کرنا شروع جیسے کہ آج کل لوگ کرتے ہیں لوگوں کو اللہ کا حکم بتایا جاتا ہے کہ پردہ کا حکم ہے ہمیں آگے سے کیا کہتے ہیں جو پردہ شریعت نے کہا ہے. اس کے علاوہ اس پردے کی سو قسم کی اور تشریحات کریں کہ اصل پردے کے اوپر نہیں ہے کیونکہ نفسیمان تھا لوگوں سے حکومت پہنچا کے سود حرام گئے تو کیا کہتے ہیں کہ بیتوں کا سود وہ والا سود نہیں جو حرام سنتا ہے یہ وہ نہیں ہے میں نے پچھلے جن میں بتایا تھا کہ لکھنے والوں جو تھا یہ تک لکھا کہ یہ شراب وہ شراب نہیں ہے سڑا کر بنائی جاتی تھیجینک نہیں تھی یہ تو بڑے اچھے طریقے سے بنائی جاتی ہے تو گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یا گناہ کو جسٹیفائی کرنا اس کی کوئی تعبیر کرنا اپنی جہالت کے باوجود یہ توبہ کے رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے ایسے انسان کو توبہ کی توفیق کبھی نہیں ہو سکتی اس سے نہیں ہو سکتی کہ توبہ تو گناہ سے کی جاتی ہے جب وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا تو توبہ کسی سے کرے گا وہ تو گناہ کو ٹھیک سمجھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز جو اس دوبہ کا نقص بتایا توبہ نسمہ کا کہ گناہ کو گناہ سمجھنا اس کے اوپر شرمندہ ہونا اس کے اوپر اپنے آپ کو گجرن سمجھنا اس پر ایک ندامت کا ہونا اس معاملے میں ہم نے مشاہدہ یہ کیا ہے کہ بعض بڑے گناہدار قسم کے لوگ نسبتا تیندار لوگوں سے زیادہ بہتر ہو پڑھتے روزے رکھتے ہیں ہم سے گناہ کا اثر ہم یہ بڑی خطرے والی چیز ہے دوسرا جز یہ ہے کہ جس وقت تو جائے گی تو اس گناہ کو بھی چل رہا ہے. ہمارے ہاں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کسی کی نیبت کرنا چاہتے ہی ہیں اور سامنے والے بندے کا پتا ہوتا ہے कहते ہے توبہ اللہ معاف کرے کہتے ہی بات تو نہیں ہے مگر میں کہتا ہوں اگر نپت اس توبہ تو وہاں کیا ہے جن نے پہلے کی یعنی غناہ کرنے سے پہلے نپت کرنے سے پہلے وقتان لگانے سے نہیں ہے قیمت یہ ہٹ کر گنا کو چھوڑ کر گنا پہ شرمسار ہو کر کی جاتی ہے دوسری چیز یہ ہے گنا چھوڑ کر کی بات اور تیسری بات یہ ہے کہ پھر توبہ کے بعد جب توبہ کر لی اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی تو امید ہوتی اس کی اور قبول نہ ہونے کا خوف بھی ہوگا کہیں رد نہ ہوگئی لیکن قبول ہونے کی امید اس پر غالب ہوگی کہ آپ نے قبول کر لیا ہے لیکن اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ جو چیزیں اس کے ذمہ واچد الدا ہے وہ ان کو ادا کرے گا یہ توبہ کا جز کسی کا قرضہ دینا ہے کسی کے پیسے دینے ہیں مالی حکومت کی عزت اچھالی ہے کسی کو بے عزت کیا ہے کسی کو مارا پیٹا ہے کسی پریاتی ہے اور قانون گراہی یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی نوازے پڑھے گا روزے رکھے گا حج فرض تھا اور ابھی تک نہیں کیا تو حج کرے گا زکت اس کے میں ہر سال آتی رہی ہے اور یہ نہیں رہا تو ساری, زکاة کا حساب کرنی وہ ساری دل. یہ چیزیں بھی توبہ سے ایسا نہیں ہو ان تینوں کاموں کو جو غدا کرے گا توبہ تو شاہر اس کے سارے پچھلے گناہوں کو آخر. سامنے پڑی اللہ فرماتے جو لی تم نے یہ تو مان نہیں تمہاری یہ تو اب کیا ہوگا اب یہ ہوگا کہ عَنَكُمْ اللہ <الْأَنْحَار> اور اللہ تمہیں ایسی جنت پہ داخل فرمائیں گے جس کے نیچے رہنے بہ اور یاد رکھنا کہ یاد دن نہیں ہوگا جو کروں گا اور لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے یہ سلط کس کو دی جا رہی ہے حضرات صحابہ کو پہلے اللہ یہ سرد دے رہا ہوں کہ میں روزے بخش ان کو رسوا کروں گا اور ہم دنیا کے اندر ان کی رسوائیوں کے پیچھے پڑیں اور دنیا کے اندر تاریخی حقائق اور تاریخی کتابوں کے ذریعے صحابہ پر لان تال کرتے ان کی قرآن کا اللہ لگو جو لوگ نبی کے ساتھ ایمان لائے ہیں ہی فرمانے کے قیامت کے دن ان کی پہچان کیا ہوگی ان سب لوگوں کی یہ توبہ کرنے والوں کی بھی اور نبیوں کی بھی اور نبی کے ساتھ ایمان لانے والوں کی بھی اور نبی کے رستے پر چلنے والوں کی بھی ان کی ایک علامت اور ان کی پہچار اللہ کیا ہے نور پروٹوکل یہ ہوگا ان کی عزت یہ ہوگی وہ بھی ہوتی ہے اور होता اس میں سریا ڈالا ہوا ہوتا ہے ان کی حالت اندر یہ بیان اپنی کامیابی نظر آ رہی ہیں کہ ان کو نور مل گیا ہے के پیچھے اللہ فرماتے ہیں کہ پر کیا ہوگا واپس جی. دے لیں تو ہم کچھ تو نہیں کر سکتے اور جی. یعنی کامیابی کا قافلہ نور کے درمیان چل رہا ہے پھر بھی کیا جی. ابھی بھی ان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں کسی مرحلے کے اوپر نہ روک دیا جائے اس آیت کو دست قدرت کے اندر میں نے جوڑا تھا اس کے کی کو کو اس کے کی یہ تو ان کا حام ہو گیا وہ رہی ہوگی. اس کو کوئی بار کرے گا ذرا ہمیں بھی ساتھ تمہاری روشنی کے اندر ہم بھی سب کرنا چاہتے وہ جواب کیا دیں گے کہا جائے گا واپس جاؤ دنیا یہاں تو کچھ نہیں ملتا یہاں جو کچھ ہے وہ لوگ دنیا میں اپنے ساتھ لے کر آتے اپنا نور طلب کرو یہ نور تو یہاں جو ملا ہے یہ تو امان کا نور ہے اور امان تو دنیا میں کیے جاتے ہیں دار العمل تو دنیا ہے آخرت میں تو عمل ہوگا نہیں وہ تو روزے جزا ہے وہاں تو فیصلے ہونے ہیں کہا جائے گا ان سے کہیں گے کہڑولہ فنتسور جاؤ دنیا میں جاؤ دوبارہ عمل کرو اور نورانی عمل کرو اور اللہ کو راضی کرنے والے عمل کرو پھر نور لے کر آ جاؤ یہاں جیسے ہی وہ یہ بات کہیں گے اگے قرآن کہتا ہے فضرب بينهم بسور ان دونوں کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی ابھی تک تو یہ لوگ کے دور کو دیکھ رہے تھے کسی نے आवाज भी के खड़ी कर दी ہے کون ضرور ٹھہرو ہمیں ساتھ لے چلو فضرب بينهم بسور اب ان کے درمیان دیوار دیوار کے اندر ایک دروازہ بھی منظر اب اس دیوار کے ایک بات تو جنتی ان کو جنت دکھائی جا رہی ہے وہ رحمت ہے اور دوسرے بات جہنمی ہیں اپنے فضا کے ساتھ کہتا ہے کہ اس وجہ سے ہے کہ اس دنیا میں لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ وقت ہے نہیں, کرے گا. اس کے نہیں ہوں گے یہ جو کی جنتی دعا کریں گے اور جہنمی جو جنتیوں سے مانگ رہے ہوں گے جیسے روشنی مانگی جاتی ہے پرانے زمانے میں لوگ چراغ مانگتے تھے یا روشنی مانگتے تھے دوسرے سے وغیرہ ہوتی نہیں تھی جیسے یہ روشنی جو بانگ کی جا رہی ہے یہ پیدا کیسے ہوتی ہے یہ پیدا امان سے ہوتی ہے انسان کے جسم سے جو عمل نکل رہے ہوتے وہ دو کاموں میں سے ایک کام ضرور کر رہے ہوتے یا تو وہ عمل دنیا اور آخرت کے اندھیرے پیدا کر رہے ہوتے اور یا وہ عمل دنیا اور آخرت کی روشنی اور مل پیدا کر نے کسی بزرگ سے پوچھا تھا کہ جو اللہ والے جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد اللہ کا خیال آتا کسی نے پوچھا کہ ان کے اللہ والوں کے عبادت گزاروں کے تہجر گزاروں کے شب بیداروں کے روزے داروں کے عبادت اپنے کے جلوے میں سے جلبہ پہ ڈال دیتا تو آمار میں سے یا دنیا میں برانا یا لوگ, یا, یا اندھیرے برانا کس کو کہتے ہیں سارا دن ہماری آنکھ جکام کر رہی ہے تو یا تو ہمارے لیے نور پیدا کر رہی ہے یا اندھیرے پیدا کر رہی ہے یہ اندھیرے دنیا کے بھی ہوتے ہیں یہ اندھیرے قبر کے بھی ہوتے ہیں یہ اندھیرے پورے سرات کے بھی اس کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تصنیف کہتے ہیں یہ پورے سرات کا بیان اور یہ اندھیرے روزے آخرت اور روزے معاشر اور فیصلے کے دن کے بھی ہوتے ہیں حتیٰ کہ یہ اندھیرے انسان کو جھرنت کے اندر پہنچا کر ایسے ہی جو عوام نور پیدا کرتے तो تو کیا ہے سارا دن جو آنکھ کا استعمال ہے اگر یہ صحیح ہے درست ہے تو یہ نور پیدا کر رہا ہے انسان پہ کام کا استعمال کام کس کام پہ ہے سارا دن زبان کا सारा दिन زبان سارا دن کیا کر رہی ہے بعض زبانیں سارا دن چھوٹ بول رہی ہوں سارا دن قیمت کر رہی ہوں سارا دن چوریاں چل رہی ہیں بہتان تراشی ہو رہی ہے اب آپ بتائیں کہ یہ زبان کیا بنا رہی ہے کہ کیا چیز اس کی پروڈکشن کیا ہے کس طرح ہر چیز کی پروڈکشن ہوتی ہے ہمارے ہمارے جسم کی بھی پروڈکشن ہے جو روزانہ ہوتی ہے سارے دن کا حساب ہوتا ہے مختلف اوقات کے ہمارے ہاں ہم جن اسلامی محکموں کے معاملات کو دیکھتے ہیں ہر روز کی کلوزنگ ہوتی ہے کہ آج سارا دن کیا ہو ایسی یہ ہے ہے پر پر ہوا ہوا سکتا ہے نہ के سکتا ایسے ہی انسانوں بھی کی بھی آباد کی دو وقت بتائے گئے فرشتوں کی نیوٹیاں بدلتی ہیں پہلے فرشتے, فرشتے, فرشتے بند کرتے ہیں یہ کام کیا لکھ لیا گیا سارا کا سارا اور اب وہ چلا گیا ہمارے یہاں جو دنیا کے نظام کے اندر جو سسٹم دیے گئے کہ اس میں تبدیلی نہیں ہو سکے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفع کرو میں تبدیلی کر تم تو صرف یہ نہیں کہ تمہارے جو گلاب ہے مٹا دوں گا بکسیاد اللہ نے کہا تم نے توبہ صحیح کر لی تو جتنے تم نے گناہ کیے سارے گناہوں کو لیکن توبہ کرو یہ کہ توبہ کہتے ہیں صاف کر دوں گا تمہارے صحیح پہ سارے بالکل بٹا دوں گا بعض حمایت پہ آتا ہے کہ میں فرشتوں سے بھی بھولوا دوں سے بھی پوری بیماری, پورا کر کچھ یاد نہیں ہوگا, کوئی نہیں ہوگا رسول کرو جس کو پھر میں اور جس کے اوپر یہ اخلاق اثرا کی بنیاد جو انسان دین پر چلنے کا فیصلہ کر لے گا جو انسان اللہ تعالیٰ سے کر لے اللہ تعالی سے پر یاد آئے ایک ہے ایک ہے بڑے مشروع تھے تاریخ ان کا ذکر آتا کا نام کہتے ہیں کہتے بہلون بیٹھے ہوئے تھے کہیں بازار کے اندر تو کسی کا گزر ہوا تو اس سے پوچھا کہ بہلون کیا کر رہے ہو کہتا سنا کرا کس کی کہا اللہ اور بندے نہیں مانتے. تو کچھ دنوں کے بعد دیکھا تو قبرستان میں بیٹھے ہو تو کسی نے کہا کہ اللہ اور بندوں کی تو کیا ہو؟ کہتا ہوا, کہتا ہوا. کہتا تو بندے مانتے اللہ نہیں مانتے بلدو. کیونکہ وہ وقت گزر گیا سمجھانے کے لیے خدا جانے صحیح حصہ ہے یا نہیں لیکن سمجھنے کی بات ہے کہ مطلب کہ توبہ کا دروازہ موت سے پہلے پہ موت کے آسان